و علیکمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین برادران و خارن سب کچھ مجھے باقی اسلامات کرتے ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف سے درس نمبر چار سو پینتیس ابلگ ستہتر ہے چار سو پینتیس شروع سے لے کر ابھی تک کی دعوت شریف کے درست کی, کی تعداد ہے اور ستہتر جو ہے اوراد فتحیہ کا درس نمبر سیونٹی سیون ستہتر ہماری سلسلہ بعد اوراد فتح کے حصہ اول اینم الک الجار کے حصے میں ہیں اس میں بات بچا صلہ اس میں سے آج ہم لال اللہ نمبر بیس اور اللہ کے ساتھ کچھ اضافی ہیں ہیں بھلند معرف ہیں ان کے جو ہے توضیح جی لازمی ہیں تو یہ جو ہے لال اللّہ نمبر بیس ہے درخت نمبر چار سو پینتیس اول اس میں جو مقدس دعائی کلمات یہ ہیں لا ال قبل كل شعین لا الہ الا اللہ قبل کلیشین اس مقدس جملے کے تھوڑے سے توجہ دینا ہے تو اس میں لا الا اللہ کی توضیع ہو چکی لا نہیں ہے کوئی نہیں ہے الہ معبود عبادت کے لائق اس پوری کائنات میں انجیبی ہے عظیم سے عظیم تر معلومات کیوں نہ ہو ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی پرستش کی علی اجلاس اس کے فہم بدار ہونے کی بدونی چم شراخ اور ہونے کی لائق نہیں ہے اس کے سامنے سجریس ہونے کی لائق نہیں ہاں جی ایسے کیوں اس نے کی معاش و اللہ جو کچھ اس کا نام ہے غرض وہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو ہاں جی جب العمین جیسے عظیم پھر کیوں نہ ہو محمد مصطفیٰ جیسے عظیم انسان نبی اللہ کیوں نہ ہو یہ سب اللہ کا بندہ ہے اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا مخلوق ہے اس کا مربوب ہے اسی نے ان سب کو یادمت بخشا ہے جی اور اس نے ان سب کو زندگی دی ہے اور یہ تمام کمالات بھی اس اللہ کا دیا ہوا ہے لہذا جو جی وہ دینے والا وہ عطا کرنے والا وہ رب وہ خالق و مالک ہی عبادت اللہ کے لائق ہے وہی پرست کے لائق ہے نہ کہ اس کے مخلوق ہاں جی بولو وہ جتنے کمالات کا مالک کیوں نہ ہو کیونکہ مخلوق اور مخلوق کے پاس جتنے بھی کمالات ہیں سب اللہ ہی کا عطا کردہ ہے کسی اور کا نہیں ہے تو اس لیے کوئی معبود نہیں ہے لا اللہ الا سواح اللہ کی پرذات پاک جو کہ واجب وجود ہے اور وہ تمام صفات جمالی جلالی اور کمالی سے متصف ہے تمام اچھے اچھے صفات اور ناموں سے متأثرات ہے اسی کے سوا کوئی کے لائق نہیں قبل کل شین یہ تین لفظ ایک لفظ قبل ایک کل ایک شے ان کے توجہ دینا ہے لغات عربی لغات کے لحاظ سے ہیں جی قبل کے معنی پہلے اردو میں قبل بھی استعمال ہے بیفور انگلش میں ہیں جی قبل کے معنی اور قبل اور بولتے ہیں قبل یعنی من قبلو جب بولتے ہیں تو قبل عظیم اس سے پہلے بیشتر سابق میں یہ معنی دیتے ہیں لفظ قبل کا القاموس سلجدید نامی لغت کلی کے معنی قبلہ کلی یعنی سب ہر ایک ہاں یہ معنی ہیں سب کے معنی بھی ہے ہر ایک کے معنی میں ہے کلی کے معنی کل کے معنی سب کے معنی بھی ہے اور باجوں کا ہر ایک کے معنی میں آتا ہے یہ بھی اسے خاموس جدید نامی لغاتی کتاب میں اور لفظ کل جو ہے محردات راغب نامی کتاب میں جو قرانی لغات ہے اس کتاب میں صرف قرانی لغات کی تشریح ہے چونکہ لفظ کل قرآن میں یہ بہت زیادہ ہے کل الشن قدیر بھک شہن علیم یہ ساری مقدس خلمات جل کے ساتھ جو ہے لفظ کل قرآن میں بہت استعمال ہے لہٰذا اس کتاب میں جو قرآن لغت ہے اس کو فرماتے ہیں کل کا لفظ کسی شے کے اعضاء کو ہاں کل کے لفظ یہ کسی بھی چیز کے اعضاء کو یکجا کرنے پر بولا جاتا ہے کسی کے اعضاء کو یکجا کرنے پر بولا جاتے ہیں لفظ کل اور یہ دو طرح پر استعمال ہوتا ہے نمبر ایک کبھی اس سے کسی چیز کی ذات اور اس کے احوال خصوصی کا مجموعہ مراد ہوتا ہے کہ اس چیز کے جو ہے احوالِ خصوصی فلاں چیز کے تمام خصوصی احوال اور اس کے اس کے جو ہے احوال خصوصی کے مجموعہ مراد ہوتا ہے اور لبزن اور, اور یہ جو ہے لفظ تمام کا معنی دیتا ہے اور لفظ و کل پھر اس وقت بعد کل جو ہے تمام کا معنی دیتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ولا تب ستھ ہا کل البستے ہیں والا سورہ نمبر انتیس عائد نمبر ستارہ سورہ اور آیت ہیں جی اعلیٰ تب سدھا کل لن بچ یعنی اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو یعنی اللہ کے پیارے نبی نے ہاں جی واقعہ معروف ہے کہ آپ کے پاس کوئی سائل آیا تو آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے خوش نہیں تھا تو آپ نے اپنے قمیض سے مبارک اتار کے دے دیا قمیص متوطا دے دیا تو اللہ نے آپ کو فرمایا اے حبیب اولا تفس تھا کل آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح نہیں پھیلاؤ کہ پورا کا پورا ہاتھ کو کھول دے اور قمیص کو بھی اتار دے اب آپ کو اللہ آگے اللہ نے فرمایا آپ کے لیے اجتماعی کام بھی ہے آپ نے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ جانا ہے آپ نے عاضی کے حیثیت سے فیصلے بھی کرانا ہے امام کی حیثیت سے آپ نے نماز پڑھ پڑھانا ہے آپ نے خطابت بھی کرنا ہے آپ نے ایک حاکم کی حیثیت سے فیصلے بھی کرنا ہے آپ نے جو ہے کہ جو جرنل کی حیثیت سے آپ نے فوجی, فوجی، ہاں اسلامی شپہ سالار ہیں آپ تو لہٰذا آپ آپ کے جسم پر کوئی قمیص نہ ہو آپ آگے گھر سے باہر کیسے نکل سکیں گے لہٰذا آپ اس حد تک اپنے ہاتھ کو نہ کھلیں فارا یہ آپ کے صحاوت کے انتہا ہے میرے عظین گرامی آپ دیکھیں آپ اور میرے پیارے نبی کتنے خوبصورت نبی ہے کتنا پیارا نبی اسے اپنے امت کا کتنا فکر ہے اللہ کے بندوں کا کتنا فکر ہے اپنے جسم سے قمیص کو بھی اتار کر دیتے ہیں غریب کو تو اس مثال میں اللہ یعنی پورا کا پورا کل للبس یعنی پورے کا پورا تمام کے تمام ہاتھ کو نہ کھولیں راہ کو برا پورا, پورا نہ کھولے یہ اور نمبر دو اور کبھی اس لفظ کل سے کسی کئی چیزوں کا مجمع مراد ہوتا ہے ایک چیز کی خصوصیت کے مرمانی کئی چیزوں کا مجمع مراد ہوتا ہے تو اس صورت میں کبھی تو یہ جمع مولب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے یعنی اس کے بعد الام والا الوالا ہاں جی کوئی سم گا وہ جمع بھی ہوگا اس پر میں داخل ہوگا تو یہ مضاف ہوگا جیسے کل القوم ہاں جی یہ جمع مولب باللام اس پر کل داخل ہو گیا کل القوم یعنی قوم کے پوری قوم جمع پوری کے معنیٰ دے دیا سب کے سب قوم کے تمام افراد وہ سب کے سب پوری کے پوری وہ معنی دے دیا اور کبھی جمع جو ہے مورب باللام کے ضمیر کی طرح مضاف ہوتا ہے یعنی ایک ضمیر جو جمع کی طرف پلتی الام والا اس کی طرح یہ مضاف اسمال ہوتا ہے کیونکہ یہ لفظ کل لازم اضافت الفاظ میں سے جیسے قرآن باغ میں ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ تو تمام سر فرسوں نے سجزہ کیا کل لحم سب کے سب نے اجماؤن فرشے کی تاقید ہے پورے کے پورے تو یہ سورہ نمبر تیس شاید نمبر پندرہ ہیں تو, تو فرشتے سب کے سب سجزے میں گر پڑے تو مثال میں کل لحم کلحم ضمیر کی طرف اضافہ ہو گئے تو یہ کہ کبھی زمیر پر اضافہ ہوتا ہے کبھی ال والے ایک جمع کا الفاظ اضافہ ہوتی ہے خود مضافہ کو ہوتی ہے پھر یہ ہم الملائکہ جو الفدار اس طرف اضافہ ہو اس طرح, طرح پلگ تھی اور کبھی نگر مفردہ کی طرح مذاف ہوتا ہے یعنی خالص نگرہ ہیں ایک مفرد کا ہے نگرہ ہے الفلام اس پر داخل نہیں ہے ایک معرفہ نگرہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا معرفہ ایک معین چیز کو کہتے ہیں نگرہ غیر معین چیز کو کہتے ہیں یہاں فرماتے ہیں کبھی نگر مفردہ کی طرح ایک مفرت نگرے کی شدہ پر اضافت ہوتی جیسے فرمایا کل کل انسان الظم نہ ہو کل انسان کی طرف اضافہ ہو گیا है? اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بے کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے ہاں جی کل انسان الظم نے ہر انسان کے اعمال کو بے کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے یہ بھی سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ستارہ ہیں ہاں جی تو یہ بھی جو ہے اس مبارک میں بھی کل انسان کا اضافہ لفظ انسان نہ ہے تمام انسانوں پر اللہ ہوتی ہے ایک انسان پہ نہیں ہوتی تمام انسانوں پہ ہاں جی کل انسانی تو اس مثال میں نقر طرح اضافت ہو گیا اور تمام کے تمام سب کے سب پورے کے پورے یہ مانا جا رہا ہے واللہ اللہ بالکل لِشین علیم ہاں جی واللہ بکل بالکل علیم یہ بقرہ بقرا علم بندو سو بیاسی ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے اور اللہ بھی کل اور بھی ہر چیز کے معلوم ہے اور کبھی لفظ کل اضافت کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے کلو کھلا قلع لیکن مضافل معصوف ہوتا ہے کیونکہ یہ لازم الاضافت اس کا کسی اور طرف نسبت دے کے استعمال ہونا واجب و لازم ہے اس کہتے ہیں لیکن کبھی اضافت کے بغیر استعمال ہوتا ہے لیکن وہاں اس کے مضافلے جس طرح اضافت کے وہ معصوم ہیں عرب کو کلام کی سیاق و شواح سے سمجھ میں آتے ہیں تو وہاں عذف کرتے ہیں جیسے یاسمین شریف میں ہاں کلن فی ہی یش تو کلن کا مظافلے یہاں ذکر نہیں ہے ہاں کل کلن فی فلکی یعنی کلو تمام کا واقف کلو کا واقف فی کا فلک تو کا واقف کا ذکر ہے تو اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا کہ کل کا مضافل ہے جو یہاں پر کواقب یا سیارات معذو ہیں ہاں جی کا واقف ہیں تو یہ جو ہے محردہ تراکین میں اس لفظ کل کے استعمال کے لحاظ سے بارہ چونکہ اس میں طلباء عزیز بھی موجود ہے تو جو وجہ سے میں نے اس بحث کو علم لغت والوں نے چھڑا ہے یہ بھی اس میں شامل کیا اور یہاں جو ہے دعا میں لفظ کل لفظ کل شین لا الہ الا اللہ قبل لا یعنی قبل کے معنی پیل ہو گیا ہاں جی اور اور کل شع یعنی ہر چیز اس میں جو لفظ کل یہاں پر دعا میں کل شین یہ لفظ شے جو ہیں برکات ہے کل شے نگرے تر ہوتی ہیں تو شے کی طرف اضافہ ہو گیا شی نگر تو نگرے کی طرف اضافہ ہوا ہے شے کے معنی چیز کچھ شیجم اشیا ہیں یہاں دعا میں چیز کے معنی میں کل شین ہر چیز لا اللہ قبل کل شین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ہر چیز سے پہلے ہے ہاں یہ القاموس الجدید میں شے کے معنی لکھا ہے کے معنی چیز اور دوسرا جو ہے کچھ کے معنی میں اور المنجد نام لغت میں شے کے معنی یہ لکھا ہے شے یعنی چیز جس کے ساتھ علم و خبر کا تعلق ہو سکے یعنی شے ایسا ایک وسیع مفہوم ہے جس کے ساتھ علم ہے جس کو جانا جا سکے اور کسی بھی یہ چیز اچھا ہے برا ہے اس طرح اس کے بارے میں کوئی خبر دے سکے فلانے فلان کو یہ چیز دے دیا نہیں دیا کوئی نہ کوئی خبر اس سے تعلق جوڑا جا سکے تو اس ایسی ہر چیز کو جو ہے عربی زبان میں اشے کہا جاتا ہے اشیا اس کی جمع ہیں ناول غیر وغیرہ منصلب بولتے المنجد نام الغد ہاں جی اور یہ لفظ اشے بعض کے نزدیک شے وہ ہوتی ہیں جس کا علم ہو سکے جس کا علم ہو سکے یعنی جس سے علم تالب پیدا کر سکے اور اس کے متعلق خبر دی جا سکے ہاں جی یعنی اس کا علم ہو سکے جب کوئی چیز ہے تو اِتنے بعد سے اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی خبر تعلق پیدا کر سکتے ہیں اور اکثر متکلین جو علم کلام کے علماء ہیں جو عقائد سے بات کرتے ہیں کیونکہ قرآن آتے ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے کے نزدیک یہ اسم مشترک ہے یہ اسم مشترک اس میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور اس کے معاشبہ پر بھی بولا جاتا ہے اللہ کے خیر پر بھی اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں خیر پر بھی اور موجودات اور معلومات سب کو دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس کائنات میں اور جو چیزیں موجود نہیں ہیں ہو چکا سب کو شے کہہ دیتے ہیں اور بعد نے کہا شے صرف موجود چیز کو کہتے ہیں ایک دو کو لوگ ہیں نے کہا ہے اللہ پر بھی استعمال ہوتی ہے غیر اللہ پر بھی استعمال ہوتی تمام معاشرے موجودات پر بھی اور جو چیزیں موجود ہے اور دنیا صرف ختم ہو چکے ہیں معدوم ہو چکے ہیں یا بعد میں آنے والا ہے ان سب کو شے کہا جا سکتا ہے اس کے لفظ کا یعنی وسیع بہت وسیع معنی اللہ سمیت اس کائنات میں موجود وغیرہ موجود ہر چیز کو شے عرب جو ہے کہا جاتا ہے ہاں جی بعد یہ ترجمہ بہت وسیع مقھول ہے بعد نے کہا جو چیزیں صرف موجود ہیں ان کو شے کہا جا سکتا ہے یہ توضیع جو محردات راغب نامی کتاب میں لکھا ہے مرداد راغب کے لوی تحقیق کے لحاظ سے خصوصا بعض متکلمین کا جو رائے نقل کیا ہے لفظ شے نہایت ہی وسیع اور نہایت وسیع مزدا رکھتے ہیں نہایت وسیع مزدا رکھتے ہیں اور مشترک لفظ ہے اس لفظ کے مزدا میں اللہ تعالیٰ اور معاش و اللہ سب آتے ہیں اللہ بھی شی کے مفہوم کے اندر آتے ہیں اور ماشاء اللہ جو خوش ہے اللہ علاوہ اس کائنات میں چھوٹے بڑے ہر موجود ہر چیز اس شے کے مذاق ہے اور موجودات معدومات سب کو شامل ہے کہ بندۂ سے اخذ کیے تو اب ہو گیا تاجمہ لفظ قبل کا توج ہوا کل کا توجہ ہو گیا شے کا توجہ ہو گیا ہاں اربی لغات ہر, ہر لحاظ سے اب ترجمہ کیا ہوگا لا الہ الا اللہ قل کلِ شعر یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر چیز سے پہلے ہے ہن ہر چیز سے پہلے ہے یعنی ہر چیز سے اللہ کے سوا میں جو خوش ہے ان سب سے پہلے اللہ تو توضیع جو ہے اللّہ تعالیٰ کا وجود واجوی اللہ کا ہر چیز سے پہلے موجود ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ایک ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے تو وہ ترجمہ علامہ بشیر کے تجمہ ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود واجوی ہر چیز سے پہلے موجود ہے ہاں جی قبل نشین تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات واجب الوجود ہے ہاں جی باقی تمام کائنات عالم ممکن الوجود ہے ممکن الوجود یعنی ایک بعد میں نہیں تھا ایک بعد میں موجود تھا واجب الوجود وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ازل سے ہے رہے گا یہ معنی اور اللہ نے پیدا فرمایا تھا ہر چیز کو بعد میں ممکن وجہ اللہ نے ہی پیدا فرمایا تھا اور یہ واضح کہ حالق کا وجود جو ہے اللہ ہر چیز سے پہلے کا ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا لہذا جی خالق کا وجود معلوم کے وجود سے پہلے ہی ہوتا ہے خالق پہلے ہوتا ہے معرلو بعد میں ہوتا ہے ہیں پیدا کرنے والا پہلے ہوتا ہے جس کو پیدا کیا وہ بعد میں ہوتا ہے یہ تویشی سے اس کو سمجھنا کوئی مشکل چیز نہیں لیکن اللہ تبر و تعالیٰ کا ہر چیز سے پہلے ہونے سے کیا مراد ہے تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پہلے تھا تو تو پہلے تھا تو کتنے سال تھا کتنے ہزار سال پہلے تھا یا کتنے لاکھ سال یا کتنے کروڑ سال یا کتنے عرب سال ہیں یا کتنے خرب سال اللہ کتنے سال پہلے تھا تو اللہ کا ہر چیز سے پہلے ہونا قبلہ کل شے ہونا کسی سال اور عدد کی گنتی میں نہیں آتا ہے یہ بات سمجھنے کی ہاں جی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پہلے اما کتنے سال پہلے کتنے ارب سال پہلے خراب سال پہلے کوئی معلوم جو ہے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کتنا سال پہلے سے اللہ موجود ہے قبل کل شعیع ہونا اللہ کا جو ہے کسی سال اور عدد کی گنتی میں نہیں آتا ہاں جی اس لیے جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کب سے تھا تو جواب یہ ہے کہ اللہ ازل سے ہے یعنی اللہ ازلی الوجود ہے ہاں جی جیسے جو ہے جسے جسے قبلیت ملق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر چیزیں پہلو یعنی قبلیت ملغ یعنی اللہ کے لیے کب سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ذات زمان کی تخلیق سے بھی پہلے تھا زمان تو اس کا مخلوق تھا زمان شہرت شان سے وجود میں آتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ ہیں تو لہذا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پہلے تھا لیکن کتنے سال پہلے کتنے عرب سال خرب سال آپ اللہ تعالیٰ کے اس پہلے ہونے کو ہاں جی عدت میں بیان کرنا کسی صورت درست نہیں ہے اللہ اللہ کے اللہ پہلے تھا یعنی ازل سے تھا اللہ تعالیٰ اس کو بولتے ہیں قبلیت بادی قبلیت مطلق ساری قبلیت مطلق یعنی پہلے تھا لیکن کتنے سال پہلے تھا اس کو آپ اربوں کھربوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا ہے اللہ تھا تھا تھا پہلے سے ہے, ہے, ہے, ہے, ہے پوری دنیا جو ہے مل کر لفظ ایک لکھ کر دو لکھو دس ہاں جی نو لکھو بڑھیا دت نما زیرو لگاتے چلو اس کی شروع میں ہے ہاں جی زرو لگاتے چلو کتنی زرو لگاتے چلو دنیا تھک جائے گا زرو لگاتے ہوئے لیکن اللہ کتنے سال پہلے اس کو عدت میں نہیں لا سکتا ہے ہاں جی خروغ جو ہے بلینوں سالوں میں کھرو اور جو ہے نہیں لا سکتا ہے ہاں جی تو لہذا اس کو بتائے اللہ کے پہل کل شین، یہ بہت بڑی توحیدی عاقدہ ہے آزہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے پہلے تھا اماں کتنے سال پہلے تھا یہ نہیں بتا سکتے ہیں ہاں جی کیونکہ کائنات کی ہر چیز کو عظیم آسمان یا عظیم سوراش یہ جی کاکشانی ہاں جی سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ چیزیں کتنے اور سال پہلے حاجی ہاں سائنسی شیر کے لیے تاشیز خریدنا مشکل ہو چکا ہوا ہے مشکل ہے ہاں جی لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی پہلے سے اللہ کو بولتے ہیں ازلی الوجود اور اس ہمارے بہت کوئی الفاظ نہیں فرماتے ہیں ازل سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی ازل اس کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا گنتی میں سالوں کی گنتی میں قرن کی گنتی میں آپ نہیں دے سکتے ہیں اس لحاظ سے یہ مقدس کلمہ بہت ہی عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے میں اللہ کی ہر چیز سے قبلیت کو بیان کرنے میں یہ مقدس دعا بہت ہی عظیم دعا ہے ہمیں اس کو معمولی دعا نہ سمجھیں عقید کے اعتبار ہیں اللہ کی معرفت کے اعتبار ہیں اللہ کی قبلیت کے اعتبار ہیں قبلیت مطلقہ کا مالک ہے اللہ تعالی ازلیت سے یہ ذات مقدس ذات واضح وجود موجود ہے اس معنی کو سمجھاتے ہیں تو یہ توحید باب میں یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے اللہ کف سے دا؟ اس کا جواب ہے اللہ ازل سے تھا ازل کا کیا معنی ہے ازل کا معنی یہ کہ اس کے وہ گنتی میں سانجے وہ سالوں اور کہ گنتی میں نہیں سکتا ہے عدد کی گنتی میں نہیں لا سکتا ہے تھا ازل سے تھا اس ازل یعنی ایسی چیز سے کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے نان اسٹاپ ہے ضرور لگاتے جاؤ ضرور لگاتے جاؤ ضرور لگاتے جاؤ ذروع ختم نہیں ہوگا انسان ختم ہو جائیں گے موجودات ختم ہو جائیں گے ذر ختم نہیں ہوگا اللہ اس کے لیے اس طرح کوئی نہیں ہے کہ اللہ اتنے سال پہلے سے ہے ازل سے ہے اس عظیم مفہوم کو یہ مقدس دعا سمجھاتے ہیں زین گرامی لہٰذی توحید کی باب میں بہت ہی اہم دعا اللہ ہم صاحب ان دعاؤں کی عظمت کو سمجھنے کی توحید عطافرما امین عدم کر